بسر و رحمۃم صلی اللہ علیہ وحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام وسک الفصل الروشہ اور باقی تمام سامعین برادر خارن سب کچھ مسلم باقی سلامت کرتے ہیں اور ہمارے سلسلہ درشہ کتاب دعوت صفیہشہ اور دعوت شریف میں سے جو ہے سلسلہ درج چل رہا ہے اور پرسن جو ہے یہ درست کر ختم ہوا تھا کہ وضو کرنے کے بعد تہرتین کے بعد وضو وزو کے بعد جو دعا ہیں سورانی آیت پڑی جاتی تھی اس کے بعد دعا اور فرس اشعار تھے صلاح قدِل نانزل سورہ اخلاص والا تین تین مرتبہ درشید اب یہ دعائیں پڑھنے کے بعد جو ہے اس کے ثواب بھی آپ کو بیان کے اس کے بعد اب آپ کا وضو کیلیئر ہو گیا وضو کے بعد کے دعا بھی مکمل ہو گیا اس کے بعد جو ہے سنت ترکہ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ترقہ سکھایا ہے اگر آپ کے فرض نماز کے لیے وقت تعن نہ ہو یہ شرط ہے جی فرش نماز کے لیے وقت تعن نہ ہو یا ادھر جماعت حاضر نہ ہو تو اس شرط میں جو ہے مسجد میں پہنچے تو تہیت مسجد کے عنوان سے یا اگر گھر میں یا کہیں اور جگہ مسجد کے علاوہ جہاں بھی آپ کے پاس ٹائم ہے فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے ہاں یا جماعت کے ساتھ مظم نہیں ہے تو دو رکت تحیت وضو ہاں تحیت وضو کی نیت سے پڑھنا سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ وسلم کا سنت ہے تو تحیت وضو جو ہے اس کی سب سے پہلے آپ کو نیت بتا دوں نیت یہ ہے اس کو اگر آپ مچھد میں نہ پڑھیں گھر میں پڑھیں یا باقی کہیں بھی دنیا جی پڑھ لیں مسجد کے علاوہ تو اس کی نیت یہ ہے اصلی صلاط یہ رکھتے نِطنّہ یہ بھی صحیح ہے لفظ سلاد میں کہوں میں ہاں جی وسلی یہ بھی صحیح ہے ہاں یا جو ہے اصلی رکھتے ن تحیۃوضو يِ قرطن يہ سارے الفاظ صحيح ہے مراد اس كا يہ اللہ میں دو ركت طہيت وضو پڑھتا ہوں تيرے رضا کے خاطر قرف حاصل کرنے کے لئے اس نیت کا معنی معفوم ہے اور اگر جو مسجد میں پڑھیں تو پھر نیتیں ہیں وسلی صلاطا تحیت المسدِ رقع نے اللہ وسلی یعنی میں نماز پڑھتا ہوں تحصلا تحیط المسد تحیط مسجد كی میں نماز پڑھتا ہوں رقع نہیں دو رك قربط للہ اللہ تعالیٰ کے قرف حاصل کرنے کے لیے یہ کسی بھی مقدس جگہ پہ جاتے ہیں تو اس کے آداب ہوتے ہیں ہاں اس کے احترام ہوتے ہیں تو اللہ کے گھر کے آداب یہ ہے کہ اس میں جائیں پہنچیں سب سے پہلے جو ہے دو رکھت نفل پڑیں تحیت المسد کے نام سے ویسے بھی جب بھی آپ وضو کریں دو رخت نفل ہاں ویسے بھی آپ دن کو وضو کریں رات کو سونے کے لیے وضو کریں دن کو باوضو رہنے کے لیے آپ وضو کریں کیونکہ باوضو رہنا بھی جاتی ہی جو ہے ایک نیک عمل ہے حسن جو ترقی کے بزرگوں نے اس چیز پر وہ تہمید ہے با رہنا آدیش بھی اس سلسلے میں آتا ہے کہ انسان جب باغو رہتا ہے تو انسان جو آسمان کے فرشتے ان کے آسمان جو ہے یہ وضو ان کے آسمان کے لیے نور کے چل رکھتے ہیں وہ الوضو نور ان فرمائے پیارے نبی نے تو باوضو شاہ آسمان کی فرشتوں کے لیے نورانی نظر آتا ہے اس سے ان کے آسمان خوبصورت ہو جاتی ہیں ہاں جی تو وہ ہمارے حام ہاں میں دعا کرتے ہیں فرشتے تو یہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس سے نور ہے باوضو شاہ کے ہاں میں فرشت ہے دعا کرتے رہتے ہیں ایک تو یہ حدیث مبارک آپ کو بتایا اس سے بھی جو ہے تحیت اور تاہیہ مسجد کے ثواب کے حوالے سے جب بھی آپ وضو کر لیں اس کے بعد دو رکد نفیل تحیہ تلغذ تاہی مسجد کے نام سے پڑھیں اس کے بارے میں ثواب یہ ہے حدیث قدسی ہے یہ حدیث جو ہے بہت مشہور حدیث ہے امام جعفر صادق سے نقل فرمائے امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا پیارے نبی کے ذریعے سے حدیث کو نقل فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے حدیث کدس نے حدیث کو اللہ نے خود فرمایا الفاظ معنی دونوں اللہ کا ہے لیکن قرآن کا ایسا نہیں اس حدیث قدشی میں اللہ تعالیٰ اسی تحیت الوضو کے بارے میں اس دو کا نقل کے بارے میں فرماتا ہے کہ حدیث کا تجمہ اور مفہوم بیان کرنا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے بندے مومن تم اگر وضو کے بغیر رہیں جب بھی تمہارا جو ہے تم وضو کے بغیر رہیں بے وضو رہنے کی تمہاری عادت تو صرف نماز نماز کے لیے پڑھتے ہیں ویسے عام حالت میں رات کو سوتے وقت ان کو عام حالت میں وہ با وضو نہیں رہتے ہیں ہاں جی تو فرماتے ہیں اگر تم نے وضو کے بغیر رہا وضو نہیں کیا وضو کے بغیر رہنے کے عادت ڈالی تو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا اللہ فرمات اگر تم بے وضو رہیں ہاں بے دون و تعارت کے رہیں تو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا پھر اللہ فرماتے ہیں اور اگر تم نے دو رکد نحل پڑھ لیا اس کے بعد دو سارے وضو کر لے اس کے بعد اگر تم نے دو رقط نفل بھی نہیں پڑھا یہی تاہیت وضو کی طرف اشارہ اس کے بعد اگر تم نے دو رقد نہ تحیت الرضوع کے عنوان سے یا طاہیت المسجد کے عنوان سے نہیں پڑھا تو تو بھی تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہاں جی پھر فرماتے ہیں پھر تم نے تو وضو بھی کیا دو رقد نہ بھی پڑھ لیا اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے سجدے میں جا کے تحیت الرضو نماز پڑھنے کے بعد اپنی مغرت کے لیے اپنی حاجات کے لیے ہاں جی اپنے دنیا کے لیے اپنا جو ہے دعا نہیں مانگا اور نے جو بھی دعا تم مانا چاہتے ہیں اور تم نے اپنے لیے دعا نہیں کیا تو بھی تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہاں جی تین دفعہ فرمایا اگر تم نے تم بے وزو رہے تو بھی تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بے کرنے کے بعد اگر دورہ کرنا پھر نہ پڑے تو بھی تم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر دورہ کر بے پڑھ اس کے بعد اگر تم نے اپنے لیے دعا نہیں کیا ہاں جی دعا نہیں کیا اپنے لیے مخلت کی دنیا حرت کی کامیابی کا ہمرانی کے لے تو بھی تم نے اپنے پر ظلم کیا پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن اگر بندے مومن اگر تم نے جھانجے وضو بھی کر لیا دو رقد بھی پڑھ لیا اور پھر دو رشد شکر میں جا کر اللہ کے درگاہ میں آہ و بکا کرتے ہوئے مغفرت کی دعائیں مانگی اللہ کے ظلم میں آجزی کیا دعا کیا تو اللہ فرماتے ہیں پھر اگر میں نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا یہ نقطۂ سننے کے ہاں جی اللہ فرماتے پھر اگر میں نے تمہاری اس دعا کو جو تم نے تحیت العضو کے بات کی ہے میں نے قبول نہیں کیا تو میرے ذات نے اپنے اوپر ظلم کیا اپنے اوپر ظلم کیا اور میں ظلم سے پاک ہوں اور میں ظلم سے پاک ہوں اس کا مطلب کیا ہے پھر میں تمہاری اس دعا کو ضرور قبول کروں گا کیونکہ اللہ اپنے اوپر ظلم تو نہیں کرتا ہے اللہ خلاف کی دعا قبول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ان ہیون کا مالک ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے انسان دورہ ہاں کرضو جی، کرنے کے بعد دورہ کر نہ پھر پڑے نہ پھر کے بعد دعا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کوئی بھی دعا کرے اپنے معخرت کے لیے اپنے والدین کے لیے دو صحباب کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے امواتحیہ کے لئے جس چیز کے لیے بھی آپ نئی دعا کریں گے اچھی دعائیں کریں گے وہ دعا جو وضو کے بعد کی جانے والی دعا قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دیا اور حما اگر میں نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا تو میرے پاک ذات نے اپنے اوپر ظلم کیا تو اس وجہ سے ہمارے بزرگار نے تحیۃ الوضو کی نماز کے بعد یہاں پر ایک دعا دیا ہے تفصیل سے بہت ایک جامع دعا دیا ہے لیکن اس دعا سے پہلے جو ہے چونکہ اس نماز میں جو سلح پڑی جاتی ہے نیت تو آپ کو بتا دیا اور سلی صلاطا طہی طلوضو یہ رکھتے نصول رکھتن اللہ یا سلی طاہی طلوضو رکھتے گھر میں پڑھیں تو اور اگر مسجد میں پڑھیں تو اصلم وسلِ صلاح تحیۃ المسجد رکتِ نقب اللہ اس سے آپ دو رکت پڑھیں گے اب اس ایک دو رکد میں کیا سورہ پڑھنا ہے فرماتے ہیں پہلے رکد میں الحم شریف کے بعد سورہ قد سورہ قل یا ہلکا ہرون پڑھنا ہے پہلے رقد میں اور دوسرے رقد میں الحم شریف کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ و حتیہ مبارک سورہ پڑھنا ہے ہاں جی ان دو صورتوں کو پڑھنا ہے سلام پھرنے کے بعد آپ نے اسجد وسجت اشکر بول کر ہاں جی قرب اللہ بول کا سجدے میں جانا ہے پھر آپ نے جیور کے دعا کرنا ہے اور یہاں جو دعا دیا ہے اس دعا کو بھی آپ نے پڑھنا ہے اس میں جو دو سورے پڑھے جاتے ہیں ہاں جی سورہ الحمد شریف کا ایک ترجمہ ہے وہ تو ترجمہ مشہور اور معروف ہے ہاں جی اور اس کے بعد جو سرحندہ بھی علام نماز کے بادشاہ درمیان ان شاء انشاءاللہ اس کا تجزمہ کریں گے تو سرح الہلکہ پھر ان کا مختصر ترجمہ آپ کو بتا دوں تاکہ اب اس نماز میں جو سورے پڑے جاتے ہیں ہاں جی اس کے جو ہے معنی وفہ آپ کے ذہنی ہو بلکہ علامہ شریف کا بھی تجرمہ ایک دفعہ آپ کو بتا دوں تو علامہ شریف کا ترجمہ جو ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی شروع کرتا ہوں ہاں جی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو عظیم اور جاویدانی رحمتوں والا ہے یہ تجمہ جو ہے ہمارے جو آغ سید علی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے ہمارے علماء نے اس کے کی ہیں ہاں جی تشریح کیے اور اس میں آپ نے یہ ترجمہ کیا ہے یہ تجمہ بہت جامع ترجمہ ہے اس مشہور تجمہ یہ بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو الرحمن رحمٰن اور رحیم جو بڑا مہربان اور رحیم والا ہے لیکن رحمان میں جو ہے معنی اور رحیم میں رحمت کے الہی کے جو ہے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رحمت بھیجنے والا اور بہت زیادہ رحمتوں کا مالک رحمان میں عظیم کے معنی میں آتا ہے رحیم میں اور جو ہے جاب کے موقع آتا ہے ہمیشہ اپنے رحمتوں سے نوازنے والا اور رحمان اللہ تعالیٰ کے رحمت رحمانی تمام محلوقات کے لئے اسی رحمت کی برکت سے تمام کائنات خلق ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اور تمام کائنات کے ہر شے کو اس کی بقا اور وجود کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اسی رحمت کی برکت سے ملتی ہیں اور رحیم سے مرادی رحیم جو ہے رحمت خاص ہے مومنوں کے ہدایت کے لیے مومنوں کے نجات کے لیے یہ خصوصی رحمت ہے کہ یا رحمان دنیا یا رحیم الآخرہ فرما کر اور بھی دعاؤں میں ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان حیط رحم اللہ پھر آگے الحمد للّہ الحمد تمام تعریفیں لی اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے رب کا مانا کہ مالک سردار ہاں پروردار رازق ان پر تربیت کرنے والا ان تمام معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کے ذات ان تمام معنی میں موجود عالمین جو ہے اس کائنات میں موجود تمام ضوی العقول انسان فرشتے جنات یہ سب عالمین کے اندر آتی ہے تو تمام تعارف صلی اللہ کے لئے جو عالمین کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے مالکی یوم دین یوم دین روز جزا قیامت کے ہوتے ہیں قیامت کے دن ہر چیز کا مالک ہے وہ اللہ اور فی الگ ای یا اللہ میں صرف تیرے عبادت کرتا ہوں وہ ای یا کا نسائن اور صرف تجھی سے تیری اور اللہ میں صرف تیری و تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اے ہندین اثرات اور مستقیم جی اللہ تو ہمارے رہنما فرما ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے یا ہمیں ثابت قدم رکھیں سراۃۃ المستقیم سیدھے راستے پر سراۃ راستے کے معنی مستقیم سیدھا یعنی سیدھے راستے سے مراد اللہ کی سچی بندگی ہے اللہ کے اطاعت و فرمان میں رہنا اسی طرح رکھے پر جس طرح اللہ اللّہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اب اپنی طرح سے جو منمانی دین ایجاد نہ کرے خود مخود آنجے اور آپ نے جو بھی دل میں آتا ہے اس کو دین سمجھ کے نامان نہ کریں بلکہ اللہ اور رسول نے جو دین دکھایا ہے اس کی صحیح پہچان کرائیں پھر اسی کے اوپر ثابت قدمی سے چلتے رہنا یہ صراۃ مستقیم ہے اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں سراعت الرزینہ ان لوگوں کا راستہ ہے ان عام تعلیم جن پر تو نے انعام فرمایا اور ان کو سیدھا راستہ دیکھا اس پر ثابت قدم رکھا غیر علم عزوزان نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے غذب اور تیرے عذاب نازل ہوا ہے وہ اور نہیں ان لوگوں کا راستہ جو تیرے تو نے جو راستہ دیکھا ہے اپنے انبیاء کے ذرے سے ابلّ کے ذرے سے, سے اس راستے سے جو نکل گئے ہیں اس سے دور نکل گئے ہیں بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو چکے ہیں اللہ ان دونوں کے راستے سے میں تیرے درغ میں پناہ مانتا ہوں گمراہ اور اللہ کے غضب کے شکار لوگوں کے راستے سے میں پناہ مانتا ہوں کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا ہاں جو جو چرات المستیم ہے اور برتن نے انعام فرمایا یہ سورہ اعلم شریف کا مختصر تجمہ ہے اور اس کے بعد سورہ خل یا کا مختصر تجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حبیب آپ کے دو یا ائی حل کافروں ایک کافرو لا آبدو میں عبادت نہیں کروں گا ما ماتاب جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو جن بتوں کی تم عبادت کرتے میں اس کی ہنسگی سے عبادت نہیں کروں گا ولا انتم اور نہیں تم لوگ آبدون عبادت کرنے والے ہو ماں اس اللہ کی عابد جس کی میں محمد عبادت کرتا ہوں تم بھی تو اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو ولا والا ان دبارہ تغرا اور نہیں ہی میں آبد عبادت کرنے والا ہوں ماں ان بتوں کی عبادت تم جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ہرگز ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کے تم عبادت کرتے ہو ولا ان اور نہیں تم لوگ آبدون عبادت کرنے والے ہو ماں ان اس ذات کی آپ جس کی میں عبادت کرتا ہوں پاک کاغذات کی تم اس کاغذات کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہوں سچے دل سے اور میرے لئے تو ممکن ہی نہیں میں تمہارے بتوں کی پزاری کروں لہذا لکم دینکم تمہارے لیے تمہارے دین مبارک ہو ولی ولی دین اور میرے لیے میرے دین مبارک ہے ہاں جی تم اپنے دین پر عمل کرو میں اپنے دین پر عمل کرتا ہوں اس سلسلے میں یہ چیزیں تکرار اور عبادت کے بارے میں فرمائی ہاں حدیث مبارک ہے کہتے ہیں یہ سور کی شاہ کی کے بارے میں فرمایا قریش نے پیامبر سے کہا کافی مقابلہ کیا آخر کچھ ان کے مقصد حل نہیں ہوا تو پیامبر انہوں نے یہ مشورہ نے ایک بات جو انہوں نے یہ پیش کیا اے محمد جو ہم لڑتے جھگڑتے رہنے سے بہتر یہ کہ جو ہے آپ جو ہے ایک سال جو ہے ہماری خدا کی عبادت کرو اور پھر دوسرے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے ہاں جی؟ تو پھر فرمائے پھر تیسرے سال تم ہمارے خدا کی عبادت کرو تو چوتھے سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے تو اس طرح انہوں نے یہ مشورہ دے دیا اس طرح ہم لڑنے جگہنے سے باز آ جائیں گے تو ففٹی ففٹی ہو جائے گا تو اللہ نے پیغمبر سے کہا ان سے بھائی جو ہے یعنی میں تو ہرگز تمہارے معبود کے بدل نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ شرک ہے لیکن تم نے جو کہا میں ہم میں ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اس میں بھی تم لوگ جھوٹے ہو تم سچے نہیں ہو اگر سچا ہو تو تمہیں اپنے بتوں کو چھوڑنا ہوگا زیادہ سختی سے اللہ نے رات النمایا جو ہے یہ تمہارا مشورہ شرک کیونکہ اسلام میں کسی صورت میں بھی قابل قابل نہیں ہے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا یہ انسانیت کی تجلیل ہے ذلت و خاری لہذا یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے لہٰذا ہم بتوں کی ہرگی سے عبادت نہیں کریں گے یہ بت پرستی تمہارے لیے مبارک ہو اور یہ خدا پرستی ہمارے لیے مبارک ہیں ہاں ہم خدا پرستی کرتے رہیں گے لکم الدین کے ول اور تم بت پرستی کرتے رہو اٹل فیصلہ فرمایا اس میں خدا کی بندگی میں اور کوئی نہیں ہے اللہ ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی اور بتوں کی عبادت کے لئے اسلام کے اندر میرے دن کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہاں جی اس کے بعد جو دوسرا سورہ ہے وہ سورہ توحید ہے تھے کل اللہ شریف ہے اس کا تجمہ تو ہر کسی کام میں چاہتا ہے پھر بھی دوبارہ تجمہ کروں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم کل اے میرے آپ کے تو وہ اللہ حد و اللہ یکتا ہے اللہ و اللہ بہ نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں سب اسی کا محتاج ہے علامہ نہ وہ کسی کا والد ہے ولم ولد نہ وہ پیدا کیا گیا یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے ولا یق اللہ اور نہ اس ذات کا کوئی شریک کو ہن کوئی بھی ہے